کل پرسوں بلکہ پرسوں عید پہ ہماری اصلاحی بڑی اچھی گفتگو رہی آج اب کچھ سوالات جو ہمیں بھیجے گئے ہیں ان کے جواب موضوع جو ہے وہ ہے ہم مسلمانوں کے قبلہ اول کا مقدمہ ہے کیا اور اس کے علاوہ یہ پچھلے چند ہفتوں سے بہت زیادہ شور ان کے وہ لال سرخ بچھڑوں کے حوالے سے بہت زیادہ ایک شور اس پہ بھی سوال موصول ہوا ہے تو ہم ان ذرا سوالوں کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے تین سوال تو ان سوالات میں ایسے ہیں جن پہ ہم پہلے ہی بڑی تفصیلی گفتگو ایک جمعت المبارک کو کر چکے ہیں اس لیے اس پہ تو دوبارہ بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کا وہ چونکہ اپلوڈڈ ہے تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کا لنک وہ ہم سے لے سکتا ہے سب سے پہلے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو قبلہ اول کا مقدمہ ہے اس میں یہ جو لفظ اسرائیل استعمال ہوتا ہے ہم مسلمان تو بنیادی طور پہ اس لفظ کو اس ملک کے لیے استعمال کرنا جائز ہی نہیں سمجھتے اس کی وجہ یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسی لیے بنی اسرائیل کی بات ہوتی ہے کہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اب جب ہم انہوں نے ظاہر ہے جب یہ ملک بنایا تو اس کا نام اسرائیل رکھ دیا تو اس وجہ سے اسرائیل اب ہم بھی مجبور ہیں استعمال کرنے پہ لیکن ہم اپنی گفتگو میں کہیں بھی اس لفظ کو استعمال نہیں کریں گے ہم ان کو ظالم سمجھتے ہیں ہم ان کو ظالم ریاست کہہ کر ہی پکاریں دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح مسلمانوں میں بے تحاشا فرقے ہیں اور ہر فرقے میں بے تحاشا گروہ ہے اسی طرح عیسائیوں میں بھی بے تحاشا فرقے ہیں ہر فرقے میں کئی کئی گروہ ہیں اور اسی طرح یہود میں بھی کئی فرقے ہیں اور ہر فرقے میں کئی کئی گروہ ہیں اور اس پہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہے جس کی صنعت دیکھنے کا ہمیں اتفاق نہیں ہوا اس لیے ہم کوئی دعویٰ نہیں کریں گے لیکن اس حدیث میں یہ ضرور الفاظ آئے ہیں کہ جو یہود ہیں ان میں اکہتر فرقے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ جنتی ہے باقی ستر جو ہے وہ جہنم میں جو عیسائی ہیں ان میں بہتر فرقے ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ جنت میں اور باقی جو اکہتر ہیں وہ جہنم میں اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے جس میں سے ایک جنت میں اور باقی جو ہے وہ جہنم میں تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام یہودی گروہ تمام یہودی فرقے اس ظالم ریاست کے حق میں نہیں ہیں اس ظالم ریاست کے حق میں جو یہود ہیں ان کو انگریزی میں زائنسٹ کہا جاتا اور ان کی سوچ اور ان کے فلسفے کو زائنزم کہا جاتا ہم لوگ اس کو سہیونت کہتے ہیں اور ہمارا ایک عام سوچ شاید یہ پائی جاتی ہے کہ تمام کے تمام یہود جو ہیں وہ انہیں سے تعلق رکھتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اس کا ثبوت آپ کو آج کل بھی مل جاتا ہے بے تحاشا ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ کئی یہودی گروہ سڑکوں پر نکلے انہوں نے اس ظالم ریاست کے جھنڈوں کو زمین پہ ڈالا ان کے اوپر قدم رکھے ان کو جلایا اور ان کے خلاف نعرے بازی کی اب اس سے بڑا واضح طور پہ پتا چلتا ہے کہ ان میں بھی اس زائنزم کے حق میں بھی لوگ موجود ہیں اور زائنزم کے خلاف بھی لوگ موجود ہیں یہ جو زائنزم یہ جو سوچ ہے یہ سوچ بنیادی طور پہ اٹھارہ سو پچاسی میں ہمارے سامنے پہلی دفعہ آئی اٹھارہ سو ستانوے کے اندر ان کی پہلی زائنسٹ آرگنائزیشن پہلی تنظیم جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی اس سے پہلے یہود جو ہیں وہ سارے دنیا کے اندر بکھرے ہوئے تھے اور ہر جگہ وہ زلیل و خار ہو رہے تھے کسی جگہ پہ بھی وہ اکٹھے نہیں تھے اور اگر آپ تاریخ کا بالکل انصاف کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کسی جگہ یہ محفوظ تھے تو وہ صرف مسلمان ریاست تھی اسپین کے اندر جو مسلمان ریاست ہماری تقریباً سات ساڑھے سات سو سال رہی اس سے زیادہ پرامن زمانہ یہودوں, یہودیوں نے اور عیسائیوں نے شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا یہی نہیں بلکہ ہمارے سلاطین کے درباروں میں یہ لوگ موجود تھے یہودی بھی موجود تھے اور عیسائی بھی موجود تھے ان کو سب سے زیادہ پرامن جو زمانہ ملا ہے وہ الحمدللہ ہماری مسلمان ریاستیں ملی لیکن یہ جو زائنسٹ ہیں ان لوگوں کو نے بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ان کی احسان فراموشی ہے اور انہوں نے سب سے پہلے جب اٹھارہ سو ستانوے میں اپنی پہلی تنظیم بنائی تو اس وقت سے یہ ایک علیحدہ سے ریاست اور ریاست بھی وہ جو اصل ان کی ریاست ہوتی تھی اس ریاست کے دوبارہ سے قیام کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی اور سلطان عبد الحمید جو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلاطین میں سے ان کے بعد ایک اور بھی سلطان آئے بہت مختصر وقت کے لیے ان کے زمانے میں تو ان کی سازشیں عروج پر تھیں اور انہوں نے ہر طرح سے لالچ دے کر بھی اور بھی سازشیں کر کے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو وہ خطہ مل جائے جہاں پہ یہ آج ناپاک اور ظالم ریاست قائم ہے لیکن اللہ تعالی اجر دے اور ہمارا ایمان ہے کہ یقین اللہ نے دیا ہوگا سلطان عبد الحمید کو کہ سلطان عبد الحمید نے ان کی کوئی بھی کوشش جو ہے اس کو کامیاب ہونے نہیں دیا وہ بہت سمجھدار سلطان تھا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو زائنزم ہے اس کی سوچ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں جب یہ ظالم ریاست بنی تھی تو ان کا جو پہلا پرائم منسٹر تھا جو وزیر آزم تھا اس کا نام ہے ڈیوڈ بینگیور اس نے بہت پہلے اکتوبر 1937 میں اپنے سولہ سالہ بیٹے کو خط لکھا تھا اس خط کے جو الفاظ ہیں ان کو اردو میں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ ہمیں عربوں کو باہر نکال کرنا چاہیے اور ان کی جگہوں پر قبضہ کرنا چاہیے اور اگر ہمیں طاقت کا استعمال کرنا ہے تو یہ طاقت اربوں کو بے دخل کرنے کے لیے نہیں ہم استعمال کر رہے بلکہ ان جگہوں پر بسنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور اپنے حق کی ضمانت دینے کے لیے ہم یہ طاقت جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارے اختیار میں یہ طاقت ہے تو یہ جو آج بہت سے لوگ انٹرنیشنل میڈیا پر جس میں کچھ نادان نا سمجھ بھولے احمد بے وقوف مسلمان بھی شامل ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جناب والی وہاں پہ یہودیوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے ان کو ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لینا چاہیے اور تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتار کے کرنا چاہیے کہ ان کو پتا چلے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ ٹھیک ہے آپ نے سنا ہوگا ہم بچپن سے کہتے آئے ہیں کہ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بچتی ہے لیکن پہلے یہ فیصلہ کریں کہ پہلا ہاتھ کس کا اٹھا تھا پہلا ہاتھ ان انسٹ کا اٹھا تھا مسلمانوں کا نہیں اٹھا تھا اور ہمارے مسلمان بھائی بہن ماں باپ ایک انتہائی بڑی حمات شروع میں کر گئے ان لوگوں نے آ کر خوب زیادہ رقم دے کر بہت سی زمین خریدی ان سے اور یہ حماقت کر گئے کہ یہ بیچ گئے غربت بہت بری چیز ہے غربت اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی انسان سے اس کا ایمان بھی جو ہے وہ لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں غربت سے بچا اور اگر ہمارے نصیب میں غربت ہے تو ہمیں اذن و توفیق بخش کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ یہ غربت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ نہ ہمیں گے ڈا اسی طرح بہت زیادہ پیسہ بھی انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے اس میں بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا نوازا ہے مالی طور پہ اور دنیا میں اتنا مجھے کامیاب کیا ہے اتنی مال و دولت دی ہے یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت کے لیے مجھے اذن و توفیق بخش مجھے قوت بخش کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں یہ دونوں معاملات جو ہیں ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنے کی اور اس کا فضل مانگنے کی ضرورت ہے اب اس کے اندر سب سے آگے جو آیا وہ آیا برطانیہ برٹن یو کے انہوں نے سازشوں کا ایسا بازار گرم کیا کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے عرب کے ٹکڑے ہوئے آپ میں سے کچھ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا لورنس عربیہ ڈی ای لورنس یہ وہ شخص تھا جس نے جو اس وقت حجاز کا حکمران تھا سلطنت عثمانیہ کے ماتحت اس کو ہم شریف آف مکہ کہتے ہیں شریف اس کو گمراہ کیا وہ پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ عرب اور اجم کے معاملے کے اندر متأثب تھا وہ ان کے ساتھ مل گیا ملنے کے بعد اس نے وہ سازشیں کھڑی کی کہ المان اللہ حفیظ اور ایک خاتون تھی برطانوی نام ہمیں یاد نہیں ہے یہ جو ٹکڑے ہوئے یہ ٹکڑے اس خاتون نے نقشے پہ اپنے ہاتھ سے کیے تھے برطانوی خاتون ہے. اور ٹکڑے کیا کیے گئے شریف آف مکہ کو تو یہ لالچ دیا گیا اور دھوکا دیا گیا کہ ان عثمانیوں سے ان عجمیوں سے جان چھڑا دیں گے تم عرب ہو تم سید زیادہ ہو تمہارا تعلق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے ان کے گھرانے سے ہے تمہارا حق بنتا ہے ہم تمہیں حجاز کی حکومت دے دیں گے اور جب سارا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے پھر وہاں پہ دھوکا کیا یہ سارا کچھ انہوں نے سعود کو دے دیا بنی سعود کو جو آج یہ سعودی عرب جو کہتے ہیں یہ بنی سعود جو ہے ابن سعود کے ساتھ انہوں نے سازش کر کے ان کو دے دیا اور پھر جب سوال اٹھا کہ جب شریف اف مکہ جو ہے یہ اب احتجاج کرے گا تو کیا کریں گے انہوں نے پھر یہ کیا کہ باقی علاقوں کے تین چار ٹکڑے کیے ایک اردن ایک لیبیا ایک عراق اور اسی طریقے سے یہ جو سعودیہ وغیرہ اور ان میں سے سعودیہ دے دیا بنی سعود کو اور یہ جو باقی تین ٹکڑے تھے یہ انہوں نے شریف اور مکہ کے تین بیٹوں کو دے دیے لیبیا بھی اس کے بیٹے کو ملا وہ وہاں بادشاہ تھا عراق بھی اس کے بیٹے کو ملا وہ بادشاہ تھا اردن بھی اس کے بیٹے کو ملا وہ بادشاہ تھا پھر بعد میں تحریکیں چلی تو عراق سے اس خاندان کا سفایا ہوا اور صدام حسین آ گیا دوسری طرف لیبیا سے اس خاندان کا سفایا ہوا اور وہاں پہ کنل قافی آ گیا اور تیسری طرف اردن اردن آج بھی جو وہاں کا بادشاہ ہے وہ شریف اف مکہ کا غالباً پڑھ ہے یا شاید اس کا بیٹا ہے اس طرح سے انہوں نے ساری سازشیں کی اور شریف اف مکہ نے جس طرح اس سازش میں کردار ادا کیا علامہ اقبال اللہ تعالی نے اس شخص کو ایسی کوئی سمجھ اور ایسا کوئی فہم دیا ہوا تھا اس نے ایک بڑا خوبصورت شہر, شہر کہا اس نے کہا بیچتا ہے ہاشمی نامو سے دین مستفاشمی بنو ہاشم سے تھا سید زیادہ بیچتا ہے ہاشمی نامو سے خاک و خون میں مل رہا ہے تر کمانے سخت کوش اب 1948 میں زمینیں زمینیں بہت سی چونکہ خریدنے کا معاملہ شروع ہو چکا تھا اب عام طور پہ آپ کے یہاں پہ کوئی زمینیں خریدنے لگ جائے تو آپ یہی کہتے ہیں کچھ لوگ زمینیں خرید رہے ہیں گھر بنا لیں گے کوئی یہاں پہ کھیتی باڑی کریں گے فارم ہاؤس بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن ان کے تو کچھ اور ہی ارادے تھے تو 1948 سے کام شروع ہوا اور ایک علاقہ جس کو دیر یاسین کہا جاتا ہے وہاں پہ انہوں نے قتل عام کیا اور اڑتالیس سے پچاس تک یہ معاملہ چلتا رہا تقریباً دو سال تقریباً ساڑھے سات لاکھ مسلمان جو تھے وہ متاثر ہوئے اس میں اس میں ایک اور بات عرض کر دیں جو وہاں پہ, پہ پہلے سے اس خطے کے اندر یہودی موجود تھے عیسائی موجود تھے وہ بھی اس میں متاثر ہوئے یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی اور تاریخ میں جیسے ہم نے کہا ان کو پورا من زمانہ صرف مسلم ریاستوں میں ملا ہے عیسائی ریاستوں نے جتنا یہودیوں پہ ظلم کیا اور یہودی ریاستوں نے جتنا عیسائیوں پہ ظلم کیا وہ ان کی اپنی لکھی تاریخوں کا حصہ ہے آپ کبھی اٹھ کے پڑھ کے دیکھیں آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ انہوں نے کیسا کیسا ظلم کیا علامہ عبدالحلیم شرر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے انہوں نے چار حصوں میں ایک پوری تاریخ لکھی ہے جس کے پہلے دو حصے اللہ کے دیے ویژن و توفیق سے ہمیں موقع ملا کہ اس رمضان شریف کے اندر ہمیں جب تھوڑا تھوڑا موقع ملا اس وقت ہم نے دو حصے اس کے پہلے مکمل کیے اللہ اللہ ایسا ایسا ظلم کے بیان سے باہر ہے یہ آج کہتے ہیں مسلمان ظالم ہیں انہوں نے جو ظلم کیے میں مسلمانوں نے جو کیا ہے وہ تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے ایس ظالم لوگ تھے جب یہودی تھے تو انہوں نے عیسائیوں کو نہیں چھوڑا جب عیسائی تھے تو انہوں نے یہودیوں کو نہیں چھوڑا اور ہمارا تو ایمان ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے لیکن عیسائی تو یہی کہتے ہیں کہ ان کو استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ مسلوب کیا گیا تو اگر ہم عیسائی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بتائیں جناب ان کو مسلوب کس نے کروایا یہودیوں نے کروایا ہمارا تو ایمان نہیں ہوئے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ مغلطے میں پڑ گئے ہیں یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا لیکن نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن ہی کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب حضرتیسہ علیہ السلام دوبارہ دنیا پہ تشریف لائیں گے اور دجال کے ساتھ جو اصل مقابلہ ہوگا جس میں دجال کی تباہی ہے اور دجال کے ساتھیوں کی بربادی ہے وہ حضرتیسہ علیہ السلام کی آمد پر ہی ہوگا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ان دو سالوں میں پھر بلاخر پچاس تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے لوگوں کو گھروں سے نکالا باقاعدہ خاردار باڑ کے بڑے بڑے انہوں نے کیمپ بنا بند کیا اس کے بعد ٹرکوں میں بھر بھر کے اس غزہ کے اندر لے جا کے انہوں نے پھینکا یہ جو غزہ اس وقت ہے یہ غزہ بنیادی طور پر پناگزی کیمپ کے طور پہ ان کو ملا تھا یہ ریفیوجی کیمپس تھے آپ یہ نہ سمجھے گے کہ یہ کوئی بہت زبردست قسم کی ان کے پاس ریاست تھی یہ تو استخر اللہ جیسے احسان کیا گیا اپنی جگہ سے نکال کے وہاں پہ پھینک دیا گیا کہ جاؤ یہاں پہ رہو تو اور اس کے بعد ساری دنیا میں جو بکھرے ہوئے جو یہودی تھے جو زائنسٹ سوچ کے حامی تھے ان کو اکٹھا کر کر کے لایا گیا اور یہاں پہ آباد کیا گیا اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا ایک پہلی عرب جنگ ہوئی اس ظالم ریاست کے ساتھ ہم نے پہلے کہا کہ ہم لفظ اسرائیل استعمال نہیں کریں گے ان کے لیے کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے ہم ان کو کیوں اسرائیل کہیں یہ ایک ظالم ریاست ہے. اس ظالم ریاست کے ساتھ عربوں کی ایک پہلی جنگ ہوئی بس اس کے اندر عرب ہار گئے انہوں نے اس وقت جو بڑا یونائیٹڈ نیشن یونائیٹڈ نیشن ہم بھی سنتے ہیں اپ بھی سنتے ہیں یونائیٹڈ نیشن کی سنتا کون ہے یونائیٹڈ نیشن کی سننے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں پاکستان جیسے لوگ ملکی رہ گئے امریکہ کا دل کرتا ہے یونائیٹڈ نیشن کی ہر چیز کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے اس ظالم ریاست کا کو موقع ملتا ہے یہ دھجیاں بکھیر دیتا ہے جس کا دل کرتا اٹھتا ہے کون سا نہیں یونائیٹڈ نیشن کون سا اقوام متحدہ بے وقوف بنایا ہوا ہے ظالم ریاست نے اقوام متحدہ کی جتنی قرار دادیں تھی اس وقت ان سب کی خلاف ورزی کی اپنا دارالحکومت انہوں نے تل ابیب سے یروشلم کے مغربی حصے میں منتقل کیا اور باقاعدہ سے پھر انہوں نے اردن کے کنٹرول میں جو مغربی کنارہ باقاعدہ تھا وہ اردن کے کنٹرول میں وہ بھی چھیننے کی کوشش کی انیس سو چونسٹھ میں پہلی مسلمانوں کی طرف سے ایک مزاحمتی تحریک بنی پی ایل او یاسرفات اس کے آخری وہ تھے آپ نے نام سنا ہوگا فلسطین آرگنائزیشن پی ایل او اور انیس سو سرسٹھ میں پھر ایک جنگ ہوئی اس ظالم ریاست کے ساتھ عالم اسلام کی جس کے اندر بنیادی طور پہ تو سارے عرب ہی کٹھے تھے لیکن بہت سے غیر عرب ممالک نے بھی ساتھ دیا اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے چھ دن سے زیادہ وہ جنگ مسلمہ ممالک نہیں لڑ سکے چھ دن کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے مچھر کی الشلم پہ بھی قبضہ کر لیا غزہ پہ کر لیا گولان کی پہاڑیوں پہ کر لیا پھر اسی طرح سینا جو ہے صحرائے سینا جو ہے اس پہ کر لیا مغربی کنارے پہ کر لیا اور پھر اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے اب معاملہ یہاں تک آ گیا ایک چیز ذہن میں رکھے یہ بہت پرانا حربہ تاریخ کے اندر ہے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے مل کر علیحدہ علیحدہ اپنے آپ کو دکھا کر علیحدہ علیحدہ خاندان دکھا کے زمینیں خریدتے چلے جاؤ اس کے بعد جب مضبوط قدم ہو جائیں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی ریاست بنا لو آپ کو آج ہم ایک بات بتا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک علاقہ ہے ربوہ کے نام سے جس کو مرزا قادیانی نے زمین پر جنت قرار دیا تھا ہمارا ایمان ہے کہ زمین پر جنت اگر ہے تو صرف ریاد الجن جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں موجود ہے الحمدللہ اور کوئی ایسا دعوی اب چونکہ وہاں پہ جگہ کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے ہماری اطلاع کے مطابق بے تحاشا بڑی بڑی زمینیں یہ حضرات قادیانی جو ہیں یہ ارد گرد کے علاقوں میں خرید رہے ہیں شہر کا نام ذہن سے نکل گیا موٹر بیسز آئے تو سالم سے آگے سرگودا سرگودا کے ارد گرد بڑی بڑی زمینیں یہ لوگ خرید رہے ہیں اور کچھ مسلمان ہمارے بھائی بہن زیادہ بڑی قیمت کی وجہ سے ایک چیز ہے وہ سو روپے کی اگلا آپ کو کہتا دو سو کی میں دیتا ہوں لیتا ہوں وہ اس لالچ میں کچھ لوگ اس سادگی میں کہ یہ تو ایک مسلمان آیا جی استخبر اللہ مسلمان تو ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کسی قسم کا نبی کوئی مانے وہ مسلمان ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی اور یہ شرف نبوا ہوگا اگر ہم کسی کے بارے میں ایسی سوچ بھی رکھیں اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نبوت ہم کہہ رہے کہ کسی قسم کی نبوت کہ جی یہ شریعتی نبی ہے یہ غیر شریعتی نبی ہے یہ پتنی بزوری نبی ہے تو یہ مثل نبی ہے تخفر اللہ کسی قسم کا کوئی نبی ہو ہم اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں اس پہ ہمیں اگر آپ کو یاد ہو تو غالباً رمضان میں یا رمضان سے پہلے ہم نے شرف نبوا پہ گفتگو کی تھی یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوف ہے اس بات کا کہ اگر وہ ایک خاص حلقے تک سارے پھیل گئے تو یہ نہ ہو کہ پاکستان میں بھی ایک ایسی ہی ظالم ریاست جو ہے اس کا وجود قائم ہو جائے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اچھا اس کے بعد با... اب اس سارے معاملے میں ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اس تعلیم پہلا ہاتھ مسلمانوں کا نہیں ہے پہلا ہاتھ فلسطینیوں کا نہیں ہے پہلا ہاتھ انہی ظالم لوگوں کا ہے جو ہیں اور ہر زائنسٹ یہودی ضرور ہو سکتا ہے ہر یہودی زائنسٹ نہیں ہوتا اسی لیے بے تحاشا یہودی آج دیکھ رہے ہیں کہ اس ریاست کے جھنڈے جلا رہے ہیں پاؤں میں روند رہے ہیں اور فلسطین کی آزادی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور دکھ کی یہ بات ہے کہ باہر کے ملکوں میں غیر مسلم یہ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے سڑکوں پہ نکلیں گھر کریں جلاؤ کریں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے زیادہ سے زیادہ بات کرنے والے بنیں زیادہ سے زیادہ بات کرنے والے ہم یہی کر سکتے ہیں اور جو جتنا حسب توفیق ان کے لیے کو مدد بھیجوا سکتا ہے ہمارے بہت سے قابل بھروسہ ادارے موجود ہیں ان کو دے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کہتے ہیں جی میں صرف دس روپے نکال سکتا ہوں دس روپے دے دیں بھیجیں وہاں پہ آج کتنے بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہیں. کتنی عورتیں بھوک سے شہید ہو رہے ہیں کتنے مرد بھوک سے شہید ہو رہے ہیں تھوڑا بھیج دو کوئی بات نہیں ہے خلوص کے ساتھ بھیج دو خالص اللہ کے لیے بھیج دو بغیر کسی نیت کے بھیج دو صرف یہ کہ اللہ قبول فرماتے اچھا دوسرا مسئلہ جو ہم نے کہا لال بچڑوں کا ایک ہم اس سوشل میڈیا کو اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں پہ کوئی ہدایت کے دروازے کھولے کوئی بات سنتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے بس شروع ہو جاتے ہیں یہ لال بچھڑوں کی کہانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کا کوئی تذکرہ قرآن میں ہے نہ اس کا کوئی تذکرہ حدیث میں ہے نہ اس کا تذکرہ کسی آپ کو اخوال صحابہ میں ملتا ہے کچھ رکھ سورہ کی سورہ لال بچڑے والی بات لے آتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں ہے جناب وہ جو واقعہ تھا وہ واقعہ ہو گیا اس واقعے کے جو نتائج اللہ تبارک و نے وعدہ کیے تھے وہ نتائج مل گئے وہ بات ختم ہو گئی اس میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ آج لال بچڑے یہودی یا ایسی کوئی بات دین اسلام کی کسی معتبر روایت سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے اس جھوٹ سے باہر نکل آئیں ان لوگوں کا صرف یہی کام ہے اپنی وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے جو دنیا جہان کا جھوٹ اور جو اپنی ذاتی سمجھ اور فہم ہوتی ہے اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے واقعی بالکل درست بات ہے اب ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا دجال کے حوالے سے ایک جساسہ کی حدیث ہم نے بیان کی تھی ہمارے ایک شاگرد ہیں طالب علم اور اچھے آدمی ہیں خلوص کے ساتھ انہوں نے کل ہی کی غالباً بات ہے یشت پرسوں نے غالباً کل کی بات ہے انہوں نے ہمیں ایک بیان بھیجا کسی نے کوئی پروگرام کیا ہے اور اس پروگرام میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جو ہندوؤں کی جو کالی ہے جس کو وہ اپنی دیوی مانتے ہیں کہ جی جو کالی ہے یہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ دجال کی جساسا ہے اور دجال جو ہے وہ پاکستان یا انڈیا کے کسی جزیرے کے اندر ہے ان کو ہم نے میں ہم نے تو کہہ دیا بھائی کیسی آپ بات کرتے ہیں تو کہہ لگے کہ بڑی لوجیکل بات ہے بڑا لگتا تو درست ہے تو جناب آج کل کی دنیا میں ہر چیز ہی درست لگ رہی ہے سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لو جو کہتا مسلمان ہے مسلمان ظالم ہے, ہے اس کی سنو تو لگتا ہے کہ یار شاید ٹھیک ہی کر رہا ہے جو کہتا ہے یہودی ظالم ہے اس کی سنو کہتا یار شاید یہ ٹھیک ہی کر رہا ہے جس کی سنو وہ سارے ٹھیک ہی لگتے ہیں لیکن ہمارے لیے ہمارے لیے ثبوت کیا ہے قرآن سے آئے حدیث سے آئے کال صحابی ہو ہمارے لیے تو وہ درست بات ہے اس کے بعد اگر بزرگوں نے کوئی ایسا نتیجہ اخذ کیا ہے تو وہ بزرگوں کی رائے ہے وہ حق ہو بھی سکتی ہے اور ہو سکتا نہ بھی ہو دیکھیں جی بغیر شوبہ کے جو بات درست ہے اور حق ہے وہ قرآن و حدیث سے ہے. اور اگر اسی تشریح میں کسی صحابی نے کوئی بات کیا تو ہمارا ایمان ہے الحمدلل. لیکن کیا صحابہ کی مختلف معاملات کے اندر آرا آپس میں اختلاف نہیں آتا کبھی بے توحاشا ملتا ہے اختلاف پھر ہمارے آئما نے ایک پورا طریقہ کار اخذ کیا وہ دیکھتے ہیں کہ کس کی بات کو فوقیت دی جائے کس کو نہ دی جائے یہاں پہ ہر بندہ اٹھتا ہے بنیادی دین کا پتہ نہیں ہے اور وہ کھڑے ہو کے وہ بیان بازی شروع کر دیتا ہے کوئی کچھ کر دیتا ہے کوئی کچھ کر دیتا ہے یہ دو ہزار بارہ کا ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا بڑا شور مچا تھا کہ جی دنیا تباہ ہونے والی اور ہمارے کچھ اسی قسم کے بھائی ایک صاحب نے کو ڈیڑھ سو سفے کی کتاب لکھ دی ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ بارہ کے اندر دنیا تباہ ہو جائے گی استخر اللہ وہ بارہ تو چھوڑے آج تو چوبیس آ گیا کہاں ہوئی دنیا تباہ یعنی اپنی ایک سستی شہرت کے لیے کچھ لوگ ہو سکتا ان کو سمجھ آتا ہو تو اپنی طرف سے بڑا خلوص کے ساتھ بھی یہ کام کرتے ہو لیکن وہ خلوص کے ساتھ امت تباہ کر رہے اور جو صرف اس لیے کر رہا ہے وہ بہت ظلم کر رہا ہے تو یہ جو ہے کہ لال بچڑا ہوگا اس کو ذبح کیا جائے گا یا اس کی قربانی دی جائے گی اس کے بعد جو ہے مسجد اقسا گر گرا دی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ حکل سلمانی کا تیسری دفعہ جو ہے وہ تعمیر ہوگی دیکھیں وہ زائنسٹ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے لیکن اللہ سے ڈرے ہمارے پاس ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے کسی مسنت قول صحابی سے ثابت نہیں ہے ان چیزوں میں ان کی باتوں میں آ کے خم خاں ادھر, ادھر اس طرح کی باتیں نہ کریں اور نہ سنیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے دکھ کی بات ہے آج صبح ہم نے نیوز آن کی کہ کیا معاملات چل رہے ہیں تو امریکہ کے ایک پتنی کون تھے وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ٹو سٹیٹ سلوشن جو ہے اس کے لیے ٹھیک ہے دو ریاستی حل ہم تو سمجھتے ہیں دو ریاستی حل غلط ہے ہم اس کو ایک ریاستی حل سمجھتے ہیں ریاست مسلمانوں کی تھی جنہوں نے جگہ خریدی وہ رعایا کے طور پہ رہ سکتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا مسلمان ملکوں میں یہودی نہیں رہتے ایران میں بے تحاشا یہودی ہے پاکستان میں بے تحاشا عیسائی ہے پاکستان میں بے تحاشا ہندو ہے کسی کو روکنا تو نہیں ہے کسی نے منع نہیں کیا آپ جو بھی قانون کے مطابق آپ کے حقوق ہیں اس کے مطابق آپ چلے جو تھوڑے بہت وقتاً فوقتاً کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں کیا لندن امریکہ یوروپ میں نہیں ہوتے ہمارے یہاں ہو جائے تو وہ ایسے کہتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہست مسلمانوں نے کیا کر دیا اور ہم مسلمان بھی فوری طور پہ فوری ڈیفینسو ہو جاتے ہیں دفاعی پوزے نہیں جناب ہم سے غلطی ہوگی کہ ہو نہیں جی ہم تو بڑے اچھے ہیں ہم تو بڑے اچھے کس کو بتا رہے ہیں بڑے اچھے ہیں انہوں نے ماننے نہیں ہے کیا اچھے کیوں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام نے بھی دو ریاستی حل قبول کر لیا ہے ہماری عرب ریاستیں کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دو ریاستی حل ہستر اللہ جو بہت ہی ناجائز اور ناقابل قبول بات ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم بزدل ہیں ہم مجبور ہیں کیوں مجبور ہیں کیونکہ ہم غلام ہیں ہم کیوں غلام ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس ہر بندہ جو آتا ہے ایک بات ارض کر دیں ہم نے جب بھی کبھی بات کی ہے ریاست کی پالیسیز کی ہم نے کبھی کسی ایک بندے کسی ایک پارٹی کسی ایک حکومت کی بات نہیں کی ہے ہم بطور ریاست بات کر رہے ہیں ہم نے جب سے میں اپنی بات کروں ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے ہر آنے والے میں ایک ہی بات سنی ہے کہ جی غلامی ختم کرنی ہے اور غلامی ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آئی ایم ایف سے قرضہ لے لو مزید غلام ہو جاؤ معاشی طور پہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ماننے والا جب اللہ سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ اس پہ معیشت تنگ کر دیتا ہے غیر مسلموں کو اس پہ حوی کر دیتا ہے ان کے دل میں غیر مسلموں کو خوف ڈال دیتا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں باتیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم اپنی طرف سے کر رہے آپ سوچے نا تمام عالم اسلام حرمین شریفین سے شروع ہو جائیں اور دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ہر جمعے کو ہاتھ اٹھا کے کرے یا اللہ ہمارے فلسطینی بہنوں بھائیوں کی غائب سے مدد عطا فرما کون سی غائب سے مدد چاہیے آپ کو آپ نے اٹھنا نہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا چاہتے ہیں آپ وہ اب فرشتے نازل ہو جائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے نازل ہوا کرتے تھے یہ چاہتے ہیں آپ لیکن وہ بھی جب ہوتے تھے کیسے ہوتے تھے کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پوری سیرت کا مطالعہ کریں آپ دیکھیں گے معذرت موضوع ایسا ہے ہم اس کو مکمل کر کے چھوڑیں گے چاہے پانچ منٹ زیادہ ہو جائے اگر کسی کو مشکل ہو تو بے شک کسی اور مسجد چلا جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم اپنی بات پوری کر کے آج چھوڑیں گے یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنا ضروری ہے اس کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا ہے سیرت کو اٹھا کے دیکھیے حادیث اٹھا کے دیکھیے اور قرآن کو بھی پڑھیے ہم نے قدم اٹھانا ہے غیبی بھی مدد آئی ہم قدم نہیں اٹھانا چاہتے ہم بیٹھ جائیں یہاں پہ سکون کے ساتھ بس بیٹھ جائیں بغداد تباہ ہوا تھا ہلاکو خان نے بغداد تباہ کیا تھا اور جو لوگ اہل تصوف ہیں وہ جانتے ہیں بغداد والے کیا کر رہے تھے ہلاکو سے جان چھڑانے کے لیے بجائے اس کے ایک فوج سامنے کھڑا کرتے وہ ذکر خاجگان شریف کی محفلیں کر رہے تھے ہم ذکر کی محفل کے خلاف نہیں ہم خود بھی کرتے ہیں ذکر کی محفل یہاں بھی ہم نے کئی بار ذکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا ہم نے ذکر کیا لیکن اللہ نے ایک اصول دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرم علیہ السلام نے اگر اسی طرح ہونا تھا تو نبیوں نے اتنی تکلیفیں کیوں کاٹی آپ کسی بھی نبی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اس کی زندگی کا مطالعہ کریں اتنی شدید تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں بلکہ ہمارے آئما تو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمام بنی نو انسان میں سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو وہ بیا کرم علیہ وسلم وہ بھی ایک نبی تھے کہ جس کو چیر دیا گیا آرے سے انہوں نے اوف نہیں کیا کیا اللہ اپنے نبی کو بچا نہیں سکتا بالکل بچا سکتا اللہ چاہتا تو اسی وقت ایک ایسی کڑک پیدا ہوتی کہ ساری کی ساری انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے لیکن نہیں اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کچھ اصول ہیں اس اصول میں موجزات ہوتے ہیں کرامات ہوتی ہیں ان موجزات کرامات کو ہونے کے لیے بھی کچھ سبب ضرور ہمیں پیدا کرنا ہوگا ہم قدم بڑھائیں گے غیبی مدد آئی ہم قدم نہیں بڑھائیں گے ہم یہاں پہ سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے ہم گاڑیوں کے اوپر اچھل اچھل کے ناچ ناچ کے اور بڑے دعوے کر کر کے اور مختلف جھنڈے لہرا لہرا کے ہم بڑا یکجہتی کا اظہار کریں گے کشمیر کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے اچانک ہی کچھ ہوگا اور ایک دم سے وہ پوری وہ علاقہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اچانک بیچ میں سے مسلمانوں کی جماعت زندہ سلامت باہر نکل آئے گی حضرت آپ کو قرآن و حدیث پڑھنے کی شدید ضرورت ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں, نہیں بدھی آہ بے, بے شک تو اصل بات یہی ہے کہ یہ جو طریقہ ہمارا ہے نا یہ اصل میں عیسائیوں سے ہم میں آیا ہے یہ آپ کو عرض کر دیں ہم یہ عیسائیوں سے ہم میں آیا ہے ہندووں سے ہم میں آیا ہے عیسائی جب بیمار ہوتے تھے نا دوا نہیں کرتے تھے ہمیں ہم کیا اللہ نے سبق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا دوا بھی کرو اور دعا بھی کرو یہ نہیں کہا کہ دوا نہ کرو بس تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاؤ یا اللہ بخار ٹھیک ہو جائے یا اللہ بخار ٹھیک ہو جائے اس کی تسبیح پڑھ لو تو بخار ٹھیک ہو جائے گا ایسا کوئی ہزاروں میں شاید دو تین پانچ فیصد ہوتا ہوگا ہاں دعا کرو ساتھ میں تسبیح پڑھو اللہ سے دعا کرو اللہ ضرور سنے گا لیکن اللہ نے آلوم اسباب بنایا ہے اسباب اختیار کرنے ہوں گے ہمیں قرآن سے جو دوری دے دی گئی ہے ابھی کل پرسوں آخری بات ارس کر دیں دو ایک منٹ اور لگیں گے کل پرسوں ہی کی بات ہے ایک پوسٹ ہمیں بھیجی کسی نے. اس کے نے کہا کہ دیکھیں جی فلسطین میں پتہ نہیں اتنے لاکھ بندہ مسلمان سجدے میں گیا ہوا ہے اس پوسٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ اسرائیل جو ہے وہ خوف زدہ ہو جائے او بھائی جان آپ کے نماز پڑھنے سے کسی کو کوئی خوف نہیں ہے آپ کے اللہ کے لیے کھڑے ہونے سے خوف ہے کیا آج آپ چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں امریکہ چلے جائیں آسٹریلیا چلے جائیں وہاں مساجد نہیں ہیں اسلامک سینٹرز ہیں بڑے بڑے نیک پرہیزگار اور بڑے بڑے قابل علماء ہیں وہاں پہ موجود کوئی خوف نہیں ہے کسی کو آپ کے نماز پڑھنے سے یا ہم کہتے ہیں پاکستان میں موجود اگر بائیس کروڑ تیئیس کروڑ عوام ساری کی ساری ایک وقت میں نماز پڑھے سجدے میں چلی جائے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ صرف سجدہ ہی کر سکتے ہیں قدم نہیں بڑھا سکتے تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں اب سوال یہ کہ ہم کر کیا سکتے ہیں آخر میں آخری بات کہ ہم کر کیا سکتے ہیں دیکھیں ایک چپ نہیں ہم نے بیٹھنا ہم نے مسلسل بولنا ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ بتانا ہے ہمارا بچہ یونیورسٹیوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں سکولز میں وہ ان کا پروپگنڈا سن کے وہ اس کو درست مان رہا ہے اس کو بتانا ہے کہ نہیں وہ غلط ہیں وہ جھوٹے ہیں. اس کے بعد جتنی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں اور تیسری بات جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کثرت سے دعا کریں عوام تو یہی کر سکتی آپ میں سے کوئی اگر کہی جی میں جہاد کے لیے چلتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پسط اٹھانی بھی آتی ہوگی اور وہاں پہ ٹرینڈ آرمی پوری کھڑی ہوگی آپ ایک پسال اٹھا کے کیا تیر مار لیں تو یہ بڑا سوچنے کی ضرورت ہے تو بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں صحیح غلط کی پہچان پیدا کریں کسی قسم کی الٹے سیدھے یہ جو سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے ہیں ان سے بچیں جان چھڑائیں اور کسی صحیح نسبت والے شخص کی صحبت اختیار کریں دین صرف پڑھنے سے نہیں آتا صحبت ساتھ اختیار کریں تو آتا ہے صرف پڑھنے سے اگر آتا ہوتا تو ہمارے بے تحاشا لوگ ایسے ہیں وہ بڑے کئی ہمارے دانشور ٹیلی ویژن پہ آتے پھرتے ہیں جنہوں نے ساری عمر فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے رہے نکلے تو آپ فارغ ہو گئے کیا کریں جی قرآن کی تفسیر لکھ لو اور بھائی آپ کی پشتوں کو بھی پتا قرآن کی تفسیر کیسے لکھی جاتی وہ پھر کیا لکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر بر رائے وہ تفسیر اپنی رائے کے مطابق لکھتے ہیں وہ حدیث اقوال صحابہ کے مطابق نہیں لکھتے ہیں وہ تفسیر بر روایا نہیں ہوتی اور پھر تفسیر بالقرآن قرآن بھی نہیں ہوتی وہ تفسیر بر رائے ہوتی ہے اور وہ سری ہن جھوٹ ہوتا اس لیے کسی صاحب نسبت شخص سے صحبت اختیار کرے اگر ذاتی صحبت مشکل ہے تو آج کل انٹرنیٹ موجود ہے آپ اس کے ساتھ انٹرنیٹ پہ صحبت اختیار کریں ایسی کون سی بات ہے ہمارے ساتھ ہیں ان کے جتنے بھی اساتذہ ہیں اس میں چار پانچ اساتذہ ایسے ہیں جو مڈل کے ہیں اور ترکی کے ہیں وہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے آن لائن صحبت ہوتی ہے اور جو یہاں پاکستان میں ہیں اسلام آباد پنڈی میں ہیں، ان کی صحبت تو ہے ہی ہے کوئی حرج نہیں جب اللہ نے آپ کو یہ نعمت دے دی ہے جس کو اختیار کرے صحبت اختیار کرے. اور یہ اس سارے جھوٹے پرپے سے اپنی جان چھڑائیں اور کوشش کریں کہ آپ صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں ازن و توفیق دے وہ صلی اللہ علیہ و خیر خلقے ہی صحیح و مولانا محمد و علیہ و اصحابی کا یار ہم رحمتِمرحمین